پانچواں نقطہ الخلاس المنصورہ طاعفت الخاب امرہ خلاصہ یہ ہے کہ طائفہ منصورہ وہ طائفہ ہے جو کہ اللہ تعالی کے امر کو قائم کرتا ہے اور حق کی بنیاد پر غالب رہتا ہے اور اس پر ثابت قدم ہوتا ہے لا درحم من خط الحم و بیار و مددگار چھوڑ دینے والے اور ان کی مخالفت کرنے والے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے یہ قاتلون الدین وہ اس دین کے خاطر لڑتے ہیں ولا شک ان قطال اول جہاد ابر خساس اور اس میں بھی کوئی شک باقی نہیں رہا کہ قتال اور جہاد جیسا کہ احادیث میں آیا ہے کہ ان کے اہم صفات میں سے ہے اپنے جیسے ابھی یہ احادیث پڑی ہیں تقریباً سبھی میں موجود ہے یقاتلون یقاتلون یقاتلون تو وہ جنگ کرتے ہیں جنگ کرتے ہیں اور مسلسل جنگ کریں گے لا یا ہمیشہ جنگ کرتے رہیں گے خاص کر کے ایسے وقت جب کہ جہاد پر عین ہو جائے یا جہاد پر کفایہ ہو لیکن اتنے لوگ نہ آئے ہوں جو کہ کافی ہوں جیسے کہ آج ہمارے زمانے میں ہو رہا ہے تو وہ لوگ آگے ہوا کرتے تھے اور یہ ان کی صفت ہے کہ وہ جنگ کے میدان میں ہوتے ہیں تو طائفہ منصورہ جو کہ حق کی خاطر حق کی بنیاد پر غالب رہنے والا گروپ ہے اور وہ اہل اسلام کے منتخب افراد ہیں ان لوگوں کے لیے یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ وہ ایمان اور توحید کے بعد سب سے اہم فریضے کو چھوڑ دیں یعنی حملہ ور دشمن کے خلاف جہاد یہ کیسے ہو سکتا ہے جو لوگ اپنے آپ کو طائف منصورہ کہتے ہیں اور وہ محدثین ہے مفصرین ہے فقہ ہے لیکن وہ توحید کے بعد سب سے اہم فریضے حملہ ور دشمن کے خلاف لڑنے کے لیے نہیں نکلتے تو ان کو کیسے طائف منصورہ کہا جا سکتا ہے ان باتوں کی بنیاد پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے منحمت طاعفت المنصور فہاد کے اس زمانے میں طائف منصورہ یہ غالب گروہ کون ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے اس زمانے کے حالات کو سمجھیں اس لیے کہ فتویٰ دینے کے لیے واقع کو اور حقائق کو سمجھنا ضروری ہے ٹھیک ہے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم اس زمانے کے حالات کو سمجھیں جن کے سمجھنے کے بعد عقلی اعتبار سے بصیرت کے اعتبار سے اور فکر و نظر کے اعتبار سے ہم کوئی حکم لگا سکتے ہیں ان حالات کو سمجھنے کے لیے استاد محترم نے یہاں تین نکات بیان کیے ہیں پہلا نقطہ پہلا نقطۂ یہ ہے کہ مسلمانوں کے تمام ممالک اس وقت مقبوضہ ہیں دوسرا نقطۂ یہ ہے کہ مسلمانوں کے تمام ممالک میں بغیر کسی استثنا کے شریعت کی حکمرانی نہیں ہے اور وہ کفار کے دوست ہیں مسلمانوں کے دشمن ہیں تیسرا نقطہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے تمام ممالک میں اہل اسلام کو عموماً اہل دعوت کو خصوصاً اور اہل جہاد کو اخص الخصوص عذاب اور تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے ٹھیک تو پہلا جو نقطہ ہے وہ کیا ہے مسلمانوں کے تمام ممالک مقبوضہ ہیں اب قبضے کی دو صورتیں ہیں ایک قبضہ ہے بلا واسطہ اور ایک قبضہ ہے بالواسطہ۔ اب آپ دیکھیں کفار کی مختلف قسمیں ہیں یہودی ہیں نصرانی ہیں ملحدین ہیں کمونسٹ ہیں بدھسٹ ہے ہندو ہیں وغیرہ وغیرہ جتنے بھی غیر مسلم ہیں یہ باز ہمارے ممالک کو یا تو بلا واسطہ قبضے کیے ہوئے ہیں بلا واسطہ انہوں نے ہمارے ممالک پر پنجے گاڑے ہوئے ہیں كما هو حال فلسطین والشام شام والبوسنا و البوسنا وسط عصیہ و ترکستان التي تحتلها الصين وكشمير التي کشمیر التی وبلاد الحد وخلق لا يعلمهم و الله اللہ عالمحم اللہ تحت حکم القفارین جیسے کہ اس زمانے میں فلسطین اور شام پر قفار قابض ہیں بوسنیا چیچنیا وسطی ایشیائی ریاستوں پر کفوار قابض ہیں مشرقی ترکستان جس پر چینیوں کا قبضہ ہے کشمیر جس پر انڈیا کا قبضہ ہے اور مملکت اراکان جس کے اوپر برما کے بڈ کا قبضہ ہے مشرقی تیمور جس کے اوپر عیسائیوں کا قبضہ ہے جو انڈونیشیا کے ایک حصہ ہے اس کے علاوہ اور بہت سارے ممالک اور بہت ساری انسانیت اس وقت مقبوضہ حالت میں زندگی گزار رہی ہے جن کی تعداد کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے اصلی کافروں کے پنجے تلے سسک سسک کر وہ زندگیاں گزار رہے ہیں یا مر رہے ہیں یہ تو وہ قبضہ ہے جو کہ بلا واسطہ ہے بل واسطہ قبضہ بھی ہے او بصورت غیر مباشرہ عبر طولیت الكفار الاصلیین لل مرتدین فی عمومی باقی بلاد المسلمین اور بلواسطہ قبضے کی صورت یہ ہے کہ کفار اصلی تو چلے گئے ہیں اور ہم میں سے اور آپ میں سے نکلے ہوئے مرتدین کو انہوں نے حکومت دے دی ہے اور وہ دور سے ریموٹ کنٹرول کے ذریعے ان کو قابو کر رہے ہیں جیسا کہ دوسرے باقی ممالک میں ہے دوسرا نقطہ یہ ہے مسلمانوں کے ممالک الب سے یا تک اس میں مرتد حکمرانوں نے اللہ کی شریعت کو دور کر دیا ہے نظام سے نکال دیا ہے اور اس کے خلاف جنگ کا اعلان کیا ہوا ہے وہ کام و بیگئی رما اللہ آسمانی شریعت کے علاوہ دوسرے احکام انہوں نے نافذ کیے ہوئے ہیں خود ساختہ قوانین یہ آئین ہے اور یہ قانون ہے یہ مقدس ہے اور یہ مقدس ہے بس یہ باتیں ہیں حالانکہ مسلمان تو اسی کو جانتے ہیں کہ قرآن مقدس ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مقدس ہیں اور ان دونوں کی بنیاد پر جو بھی بات ہو وہ مقدس ہے لیکن ابھی آئین کا مقدس ہو جانا یہ زمانے کی نئی بدعت ہے انگریزوں کی لکھی ہوئی کتابیں بھی مقدس ہو چکی ہیں میرے بھائی و بدلو شرا و انہوں نے اللہ تعالیٰ کے قوانین کو تبدیل کیا ہے اور اللہ کے دشمنوں کو اپنا دوست بنا لیا ہے بغیر کسی استثنا کے پاکستان شریف سے لے کر سعودیہ شریفہ تک سب کا یہ حال ہے الف سے یا تک ایسے زٹ تک تمام مسلمان ممالک کا یہ حکم ہے اس وقت کہ وہاں پر غیر شرعی احکام نافذ ہو رہے ہیں تیسرا نقطہ مسلمانوں کے تمام ممالک میں مسلمانوں کو عمومی طور پر دینداروں کو دعوت دینے والوں کو پرہیزگاروں کو خصوصی طور پر عذاب کا نشانہ بنایا جاتا ہے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا ہے ان کو قتل کیا جاتا ہے ان کی آبرو ریزی کی جاتی ہے ان کو جیلوں میں ڈال کر تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے جو کہ ہر دور و نزدیک انسان کو معلوم ہے اس کے لیے کسی زیادہ علم کی ضرورت نہیں ہے ان باتوں کو سمجھنے کے لیے یہ تمام باتیں حقیقت ہیں یا نہیں ہیں اگر یہ تمام باتیں حقیقت ہیں تو اب دوسری باتوں کو آپ سنیں انشاءاللہ اللہ آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے ان حالات میں کیا یہ بات کہنا معقول ہے کہ طائفہ منصورہ وہ لوگ ہیں جن کو ان تمام باتوں کی کوئی پروا نہیں ہے اور وہ لوگ احادیث کی سندوں کی بحث و تحقیق میں کتابوں کی تعلیف و تصنیف میں احادیث اور تفاصر پڑھنے پڑھانے میں لگے ہوئے ہیں کیا ان کو طائفہ منصورہ کہا جا سکتا ہے آپ خود اپنے آپ سے پوچھیں اور خود سوالوں کے جوابات دیتے جائیں وہ ہمارے استاد کہا کرتے تھے نا کہ دوسروں سے سوال پوچھنا آسان ہوتا ہے لیکن اپنے آپ سے پوچھنا مشکل ہوتا ہے بات ٹھیک ہے نہیں تو یہ سوالات آپ اپنے آپ سے پوچھیں ہلیو کل اندین امر مسلم کیا یہ بات معقول ہے کہ منصورہ وہ لوگ ہیں جن کو مسلمانوں کے حالات کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اور وہ لوگ اپنے خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے ہیں عبادتوں میں مصروف ہیں ذکر و اذکار تلاوت و استغفار میں مصروف ہیں اپنے پیر صاحب کے احکام کے منتظر ہیں کیا ان کو طائفہ منصورہ کہا جا سکتا ہے جن کو امت کے حالات کا کوئی احساس نہیں ہے بھائی عذاب آیا ہوا اللہ کا ان کے اوپر اور آپ بہت بڑے صادقین اور صالحین میں ہیں کہ آپ پر عذاب نہیں آیا ہوا ہے یعنی امت کو وہ اپنا حصہ نہیں سمجھتا ہے را جن واحد ان اشتقا عشت کا کلو انشتکا رس ہو اشتکا کلو یہ باتیں وہاں نہیں ہے کہ نہیں ہم تو دے گا کھا رہے ہیں ہر روز کوئی عذاب نہیں ہے ہاضمے کی گولیاں اور دوائیاں ہر روز کھائی جاتی ہیں ماشاء اللہ کوئی تکلیف نہیں ہے لوگوں کی پسلیوں کی ہڈیاں اگر نکل رہی ہیں تو کیا ہے یہ تو اللہ کا عذاب ان پر آیا ہوا ہے ان کو بھی ہمارے اعلی حضرت کی توجہ کی ضرورت ہے اعلی حضرت یہیں سے توجہ فرما دیں گے اور تمام مسائل وہاں حل ہو جائیں گے یہ نئی نئی بدتیں آئی ہوئی ہیں تیسرا سوال کیا طائفہ منصورہ ان لوگوں کو قرار دینا معقول ہے جن لوگوں نے ان مسائل کے سلسلے میں امت کے علمیہ اور قضایہ کے سلسلے میں کبھی اپنی زبان نہیں کھولی ہے؟ کبھی ان کے سلے ہوئے ہونٹ کھلے نہیں ہیں اور ان کا کام کیا ہے ان کے گمان کے مطابق صحیح عقیدے کی نشر اشاعت کہ ہم دنیا کے عقیدے کو صحیح کرنا چاہتے ہیں وہ محاوربۃ البرحا و الخبور و شرک قبر پرستی مزار پرستی اور مردوں کے بارے میں جو مسائل ہیں ان میں وہ مصروف ہیں ولقفر یح کم ہو بھیم حالانکہ کفر ان کے اوپر حاکم ہے کفر نے ان کو گھیرے میں لیا ہوا ہے فسق و فجور اللہ کے ساتھ بغاوت بدکاری اور منکرات جو کہ مسلمانوں اور ان کی اولاد میں پھیل رہے ہیں تمام ذرائع ابلاغ کے ذریعے اس کی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ خیر خیریت ہے وہ فارغ ہیں غیر مقلدین کے خلاف مناظرے کے لیے اور وہ فارغ ہیں دیو بندیوں کے خلاف مناظرے کے لیے اور وہ فارغ ہیں قبر پرستی مزار پرستی اور شرک الاموات پر بحث کرنے کے لیے اور مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے اس طرح کے مسائل کو چھیڑنے میں وہ مصروف ہیں چونکہ وہ ان مسائل میں مصروف ہیں اس لیے ان کو وقت نہیں ہے اس لیے ان کو وقت نہیں ملتا کہ مسلمانوں کے اوپر کیا مصیبتیں آئی ہوئی ہیں اس کے لیے ان کے پاس فرصت نہیں ہے حالانکہ وہ اگر بدات کی بات کرتے ہیں تو ہزاروں قسم کی بدعتیں مسلمانوں کے آداب و اخلاق میں در آئی ہیں ہزاروں قسم کی منقرات مسلمانوں کے بچوں اور مسلمانوں کی بچیوں میں اس وقت باہر کے ماحول سے امپورٹ ہو کر آ رہی ہیں ذرائع ابلاغ کے ذریعے ان کا مقابلہ کرنے کی کوئی بات نہیں ہے شرک الاموات کی بات تو کی جاتی ہے لیکن شرک الاحیا کی بات نہیں کی جاتی مردوں کے ساتھ شرک کی بات تو کی جاتی ہے لیکن یہ جو زندہ ہیں جو ملکوں کے صدر ہیں ملکوں کے وزیر ہیں ان کو اللہ کے ساتھ شریک کرنے کے بارے میں کوئی بات نہیں کی جاتی جمہوریت جو ایک بہت بڑا شرک ہے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی جاتی شرک القبور کے بارے میں تو بات کی جاتی ہے لیکن شرک القصور کے بارے میں بات نہیں کی جاتی قبروں کے اطراف میں طواف کرنا قبروں کے سامنے نظر و نیاز چڑھانا قبروں کے پاس آ کر زبہ وغیرہ کرنا جو شرک ہے یقیناً شرک ہے ان کی باتیں تو کی جاتی ہیں ٹھیک ہے لیکن محلات کے اندر جو شرک ہو رہا ہے سرکاری حکام کے پاس جا کر جو شرک کیا جا رہا ہے ان کو رزاق سمجھا جا رہا ہے ناؤزب اللہ ان کو محی والد سمجھا جا رہا ہے نا بلّہ ان کے خوف سے حق بات نہیں کی جاتی کہ وہ مجھے مار دے گا حالانکہ ممید تو اللہ ہے محی تو اللہ ہے زندہ کرنے والا کون ہے اللہ ہے مارنے والا کون ہے اللہ ہے رزاق کون ہے اللہ ہے لیکن ان کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ نہیں بادشاہ اور بادشاہ اللہ کا الملک القدس تو اللہ ہے اگر توحید کی بات کرتے ہیں تو توحید تو یہ ہے کہ وہ شرک القبور کو بھی بیان کریں اور شرک القصور کو بھی بیان کریں شرک الاموات کو بھی بیان کریں اور شرک الاحیاء کو بھی بیان کریں اس زمانے میں ڈیموکریسی جمہوریت جو سب سے بڑا شرک اس کو تو بیان کریں جو توحید الحاکمیہ کے منافی ہے توحید الوہیا کے منافی ہے توحید السما و صفات کے منافی ہے توحید الربوبیہ کے بھی منافی ہے توحید الربوبیہ یعنی اللہ تعالیٰ کو پروردگار سمجھنا اس کو خالق و مالک سمجھنا یہ تو مشرقین کے اندر بھی موجود تھا مشرقین کے اندر بھی عقیدہ موجود تھا آپ اگر ان سے پوچھیں کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا تو فورا کہیں گے اللہ کے اللہ نے پیدا کیا لیکن آج کے جو ڈیموکریسی ہے سیکولرزم کا ایک حصہ ہے جس کی بنیاد اس پر ہے کہ دین الگ چیز ہے اور دنیا الگ چیز ہے اللہ کا انکار ناوزب اللہ یہ کرتے ہیں ڈیموکریسی سیکولرزم کا حصہ ہے سیکولرزم میں اللہ کا انکار موجود ہے توحید و ربوبیہ جو کہ مشرقین کے اندر بھی یہ موجود تھا اس کا انکار یہ ڈیموکریسی کرتا ہے یہ ڈیموکریٹ یہ جمہوریت یہ ایسا نظام ہے جس میں حتیٰ کہ توحید و ربوبیت کا بھی انکار ہے اللہ کو نہیں مانتے بعض ان میں سے نازبل سیکولرزم اس کے نیچے کمونیزم بھی ہے اس کے نیچے کیپٹلزم بھی ہے اس کے نیچے ڈیموکریسی بھی ہے یہ سب ایک ہی چیزیں ہیں صرف کالے کتے اور پیلے کتے میں فرق ہے بس ہے سب کتے بات سمجھ رہی ہے یہ سیکولرزم یعنی دین اور دنیا کو الگ کرنا یہ ایک بڑا عنوان ہے اس کے نیچے یہ دوسرے ابواب ہیں چھوٹے چھوٹے انہوں نے کمونیزم کو آزما لیا ناکامی ہوئی کیپٹلزم کو آزما رہے ہیں اس میں ناکامی ہو رہی ہے اب جمہوریت کو ڈیموکریسی کو آزما رہے ہیں بس اور کوئی خاص فرق اس کے اندر نہیں اس سے پہلے فاشیزم کو انہوں نے آزمایا تھا یہ تو مختلف قسم کے ازم کو آزما آزما کری آ رہے ہیں اس بارے میں کوئی بات نہیں کی جاتی تو اب آپ بتائیں کہ ان کو طائفۂ منصورہ کہا جا سکتا ہے جو لوگ امت کے مسائل پر کوئی بات ہی نہیں کرتے چوتھا سوال یا ان لوگوں کو طائفہ منصورہ قرار دیا جا سکتا ہے جو کہ کفار کے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کفار کے ماتحتی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں سے بیٹھ کر ہجرت اور جہاد کے فتوے دیتے ہیں اور مغربی اسلام کے ترازو کے مطابق وہ وہاں پر اسلامی مراکز کھولتے ہیں کیا ان لوگوں کو طائفہ منصورہ کہا جا سکتا ہے جو خود کافر ملکوں میں بیٹھا ہوا ہے اور کافر ملکوں کی ماتحتی قبول کی ہوئی اس نے اور ان کے ترتیب کے مطابق اسلامی مراکز اسلامک سینٹر انہوں نے کھولے ہوئے ہیں کیا ان لوگوں کو طائفہ منصورہ کہا جا سکتا ہے کافر کی بات مانتے ہیں وہ جہاد کی بات کرنے کی اجازت نہیں ہے وہاں اور جو بات کرتے ہیں ان کو فوراً جیل میں ڈال دیا جاتا ہے جیسے ابو حمزہ مصری تھے ابو قطعہ فلسطینی تھے دوسرے تھے تیسرے تھے اللہ تعالیٰ ان سب پر رحم فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو رہا فرمائے پانچواں سوال یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ طائفہ منصورہ وہ لوگ ہیں جو کہ مرتدین اور کفار کے احکام کے مطابق چلتے ہیں اپنی بیویوں اور اپنے گھروں میں جائیداد میں بیٹھے ہوئے ہیں مصروف عمل ہیں وین حسوم لحومل مجاہدین الا اللہ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اور اللہ کی طرف ہجرت کر جانے والوں کے خلاف تنقید کرتے ہیں اور ان کے گوشت کو نوشتے ہیں ان کی غیبتوں میں مصروف ہوتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جلد باز ہیں انہوں نے دعوت کو تباہ کیا ہے انہوں نے مرحلے کے مطابق کام نہیں کیا ہے اور ان کے نظریات ٹھیک نہیں ہے ان کے منحج ٹھیک نہیں ہے اور اس طرح کی دوسری بےحدہ باتیں یہ لوگ کرتے ہیں تو کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ طائفہ منصورہ ہے یہ پانچ سوال آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں اور بھی رکھے جا سکتے ہیں تو استاد آپ کا جواب دے رہے ہیں کہ طائفہ منصورہ پھر کون ہے استاد فرماتے ہیں کہ ذرہ برابر بھی شک اس میں نہیں ہے کہ اس زمانے میں طائفہ منصورہ اور ان حالات میں طائفہ منصورہ کون ہیں ہم اہل الجہد اہل القتال اہل السلاح المجاہدین تحت رایت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ان حالات میں طائفہ منصورہ وہ غالب طائفہ جس کا ذکر احادیث سے مبارکہ میں آیا ہے وہ جہاد والے ہیں وہ اللہ کے راہ میں لڑنے والے ہیں وہ اسلحے والے ہیں جو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے جھنڈے تلے جہاد میں مصروف ہیں صحیح عقیدے اور صحیح منحج کے مطابق کام کو آگے بڑھا رہے ہیں کام ان کا کیا ہے یدفعون ساعل الكفار والمرتدین جو کہ کفار اور مرتدین کے حملوں کو روک رہے ہیں یہ طائف منصورہ ہیں جن کا ذکر ان احادیث میں آیا ہے اس کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے.